عظم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سعین الباََ واقع تمام سامعین ون البشہ اور سامین برادران خوران سب کو شم سلامت کرتے ہیں ہمارے سنتلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درد نمبر 650 سو 292 پبلک دو سو ہے چھ سو شریف کی شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور دو سو بیانوے اراد فتح کی درست تعداد ہے اوراد فتح میں ہم لوگ آزم اس میں اعظم نمبر اسماء حسنیہ کے باس میں ہیں اور اس میں اعظم نمبر سولہ یا غفار ان الغفار قرآن پاک میں ایک عنوان سے کہ قرآن پاک میں ایسے اعظم کے نیم جگہوں پر آیا ہے اور ان میں سے آیات جو ہے آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں ان میں شیت کی توجہ آپ لوگوں کو ہو چکا تھا ابھی جو ہے دوسری یاد ہے قرآن پاگ میں جس میں اس میں اعظم الغفار ذکر ہوا ہے تو دوسری یاد یہ ہے رب, عز و رب السماوات عزی اللہیٰ بصی اللہ رب یہ مبارک صورۂۂ سوات کی یاد نمبر ہے رب اسلم و لرض اللہ تعالیٰ کے و عظیم ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اللہ وہ ذات عدس ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور مابین ہوما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے اور وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا اور جو اس کے درمیان رب ہے اس کا رب ہے ہے وہ ذات ہاں <تصفح> جی وہ بڑا غالب آنے والا ہر چیز پر جو چاہیں کر سکنے والا ہاں جی اور الغفار بڑا معاف کرنے والا ہے اور بڑا غالب پڑنے والا اور بڑا معاف کرنے والا ہے دوش میں اعظم العزیز اور الغفار ساتھ آیا تو اس حاصل کے جو ہے توضیحی جی ترجمہ ہیں مختصر کے العزیز اس میں الغفار اس مقدس دس آدمی اسمال حسنہ میں سے آیا اور اسما الحسنہ کے طور پر ہی یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ شاید مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام آسمانوں اور زمین ہیں جی اور زمین اور جو خوش ان کے درمیان میں ہیں ان سب کا رب اور مالک ہونے اور العزیز یعنی ہر چیز پر غلبہ کے صفاء ذکر فرمانے کے بعد ہاں جی اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ رب ہے آسمانوں زمینوں کا کیونکہ ان کے درمیان میں ہے اور ساتھ ہی وہ ذات العزیز ہے ہر چیز پر غلبہ رہنے والی ذات ہے اس صبح کو ذکر کرنے کے بعد الغفار کا ذکر فرما کر اس کے بعد سے الغفار فرمایا الغفار کا ذکر فرما کر ہمیں یہ بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ رب کائنات بس دنیاوی مقتدر بادشاہوں رب کائنات جو ہے ہاں جی اس دنیاوی رب کائنات جو ہے اس دنیاوی مقتدر بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرح نہیں ہے کہ صرف طاقت کا ہی مظاہرہ کرتے ہیں ہاں جی اور ہر ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ہر حکمران دوسرے حکمران کو ہر بادشاہ دوسرے بادشاہ کو اور کوشش کرتے ہیں بس صرف میرے ہی اقتدار ہو ان کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ اللہ جو کائنات کے ہر چیز کا مالک و بادشاہ ملغ ہے ہاں جی وہ ہر چیز و ہر کام پر غلبہ رہنے کے ساتھ ساتھ بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا مالک بھی ہے ہر چیز پر غلبہ بھی رکھتے ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہے بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا بھی ہے اور اس کے رحمت و بخشش اس کے قہر و غضب پر غلبہ رکھتا ہے اور صلاح کی جو ہے ہاں رحمت و بخش جو ہے اپنے اس کے معلوقات پر اس کی قار و غضب پر غلبہ رکھتا ہے چنانچہ خود نے فرمایا رحمتِ وصیت کل لشین شرح آرف نمبر ایک سو چھپن میں الاخت فرماتے ہیں رحمتِ وصیت کل لشین میری رحمت کائنات کی ہر شے پر شائعی ہوئی ہیں ہر شے پر غلبہ رکھتی ہیں ہر شے پر وہ ہانجے وہ سط رکھتی ہیں اور گویا کے ساتھ سے یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر غلبہ رکھتے ہیں اور اس کے غضب پر اس کے رحمت کا غلبہ ہے لہذا اس اللہ کے اپنے محلوقات کے ساتھ اس کی پوری صحیح و کوشش یہی ہوتی ہے بندے پر عذاب نازل نہ کریں اس کو بخش دیں اس کا اپنی طرف بلائیں اس کے رائے راست پر بلائیں ہاں اسی لیے اللہ نے جو آسمانی کے دعوے میں بے جامع سیدھے راستے دعوت دینے کے لیے صرف فطرت اور عقل دینے پر اکتفا نہیں کیا عقل و حضرت کی رہنمائی اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجا آسمانی کتابیں بھیجا عیمہ علیہ السلام بھیجا علماء اور اورلیہ اور صالحین بھیجا کہ وہ ان کی صحیح رہنمائی کریں پھر بھی ایک انسان جو سرکشی کے انتہا کو چلے جائیں پھر اس سے لاذاب ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے شکر بھائی تم ایمان لے آؤ بس نہیں لائے تو اس کا عذاب میں ڈالیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور بہت فراہم کرنے والا ہے اللہ بندے کو بار بار توبے کی دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دیتے ہیں مختلف طرقوں سے اس کو احساس دلاتے ہیں اللہ کی اپنے رحمتوں کا ذکر کرتے ہیں انعامات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ بندہ جو اللہ کی احسنات کو سمجھ کر اللہ کی معرفت حاصل کر اللہ کا سچا بندہ بن جائے تو اللہ جو جہاں اللہ ہے جہاں العزیز ہے جہاں کائنات کے ہر شے کا مالک ہے اور یہ ذات جو ہے الغفار بھی ہے بڑا بخشنے والا بندوں کی گناہوں پر بڑا پادر ڈالنے والا بڑا مہربان ہے ہاں جی پاکستان کے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے ہر حکمران جو ہے دوسرے کی باتوں کو ٹیپ کرنے کے پچھے پڑا رہتا ہے ہر ایک دوسرے کا ویڈیو بنانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے ہر دوسرے کو جو ہے معاشرے میں ذلیل وخار کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے ایک سے دوسرے سے جس کے آدمی طاقت آئی ہے دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے نقائب وجوات کو ڈھونڈتے ہیں اس کی کمزوریوں کو ڈھونڈتے ہیں اس کو ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہے جبکہ اس کو ہر چیز کا پتہ ہے اس کے بندے کے تمام چھوٹے بڑے کاموں کا پتہ ہے اس کے آنکھ جاں پکنے کا اس کا پتہ ہے دل کے جو ہے رازوں کا بھی اس کے پتہ ہے اس کے بندوں کے ارادوں کا بھی اس کے پتہ ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ سب کچھ جانے کے باوجود بندوں پر سختی نہیں فرماتا ان پر اپنے قار و غضب کا اظہار آخری جب سارے دروازے اس کی دعوت ہدایت کے بند ہو جاتے ہیں اور سب ممبک یونیفارم لائیے جان کے منزل پر پہنچ جاتے ہیں حق کو سمجھنے کے بعد جاننے کے بعد سب کچھ دنیا مقاصد کے لئے حق کو ٹھکراتے ہیں ایمانی لاتے ہیں راز راس پر نہیں آتے ہیں اور جو ہے پھر اللہ تعالی جب آزاد کے قابل ہی نہیں رہا پھر اللہ تعالی اس کو عذاب دیتے ہیں ورنہ اللہ تعالی بہت مہربان ہے بہت رحمتوں والا وہ شفقت ہے اور وہ الغفار ہے مبالغہ کا سرائے بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ بندوں کے نام پر پردہ ڈالنے والا تیسری آیت جو ہے یہ ہے اللہ فرمات العزیز الغفار سر ظمر کی عاد نمبر پانچ ہے ہاں جی سر ظمر آج نمبر پانچ اللہ ہیں، الا. اے لوگو آغار رہو عربی زبان میں یہ لفظ اعلیٰ اس کو عرب تمبیم بولتے ہیں دوسرے غافل لوگوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اے لوگ جو اللہ کے بارے میں غفلت کا شکار ہے اے لوگو ہاں جی انسانوں جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں اس کی رحمتوں کو نہیں پہچانتا اس کے شفقتوں کو نہیں پہچانتے ہیں اس کے غفاریت کا تمہیں پتہ نہیں ہے آگاہ رہو آگاہ رہو اللہ آگاہ رہو وہ ہوا اور وہی ذات ہی وہی اللہ ہی جو اس کائنات کا سب کچھ ہے وہی العزیز الغفار وہی بڑا غالب آنے والا معاف کرنے والا ہے بشنے والا ہے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے بار بار بندوں کے گناہوں پر ان کو بخشنے والا ہے بڑا خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں اللہ اے لوگوں باخبر رہو جان لو سمجھ جاؤ نہیں اللہ تم جو سوچتے ہیں نا کہ بہت خطرناک ہے تمہیں اقار اس سچے غذب میں تمہیں خون ڈالیں گے تمہیں نیست و ناول کریں گے ہاں وہ ہر چیز پر قدرت ضرور رہتے ہیں اللہ اللہ نے اپنی معلومات کو تباہ کرنے کے لیے نیش نابود کرنے کے لیے رون ڈالنے کے لیے اپنی قہر اور اپنی قدرت نمائی کے لیے اللہ نے خلا نہیں فرمایا انہیں شفقت کرنے کے لیے خلا فرمایا انعامات سے نوازنے کے لیے خلا فرمایا ہاں جی رحمتوں سے نوازنے کے لیے خلا فرمایا اپنی عظیم جنت کے لیے ان کو تیار کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا لیکن یہ بعض بخش انسان ہیں جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے ہیں جو اللہ سے قریب نہیں ہوتے وہ ذات اقدس سے پاک و طیب اللہ کو نہیں پہچانتے اس وجہ سے اس سے دور رہتے ہیں اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں اس سے دور بکتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے انسان اللہ اپنی مقدس کتاب میں اعلان کرتے فرماتے ہیں ارائے لوگو آ گاہ سنو جان لو واہ و لذید اور وہی ذات یہ ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا اور بڑا بسنے والا مہربان اللہ ہے اللہ فرقا. اس عیسائیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ حرف تنبیر لا کر سامعین اور مخاطبین کے ذہن سے ہر قسم کے شک اور وہوں کو دور کر دیا اللہ نے کہ بلا شک و شبہ وہ پاک ذات ہر چیز پر غلبہ غلبہ والا اور بڑا بخشنے والا ہے ہر شم کے شک و شبہ کو دور کرنے کے بعد اللہ تنبیر کر اعلان فرمایا کہ بلا شک و وہ پاک ذات ہر چیز پر غلبہ والا اور بڑا بخشنے والا ہے غفار رضی سے معاف کرنے والا ہے پندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال کر انہیں ہر قسم کی شرمندگی سے بچانے والا ہے گناہوں کو بچنے اور معاف کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ذات ذات اقدس کو ہے باقی اللہ کے مقرر حصے ہمبیا شودا اور دیگر شبہات کرنے والے صرف شبہات کر سکتے ہیں سفارش کر سکتے ہیں بخشش کی درخواست کر سکتے ہیں اللہ کے حضور گناہوں کے بخش اور معافی کی درخواست کر سکتے ہیں اور بخشنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذات اقدس سے بندے صرف شبائش کر سکتے ہیں لہٰذا اس نے فرمایا کہ اللہ لگو آگاہ رہو یعنی اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے تم برحم بر کریں گے تمہارے گناہوں کو جو ہے اللہ لطف و کرم فرمائیں گے اس کے بعد عید نمبر چار جو ہے اللہ فرمات و اناۃم عزیز الغفار انا و اناطم عزید الغفار سرِ غافر عاد نمبر بیالیس سے غافر اور میں تمہیں ہر چیز پر غلبہ والا ساب عزت اور بخشنے والے اللہ کی طرف بلا ہنجے ہاں جو ہے بلا رہا ہوں عنا میں تمہیں بلا رہا ہوں اللہ وجاد کی طرف اس کی طرف تو العزیز ہر چیز پر غلبہ والا ہے الغفار جو بہت بچنے والا ہے جو بندوں کی گناہوں پر بڑا پردہ ڈالنے والا ہے ہاں جی بڑا آف و درگزار کرنے والا ہے تو یہ جو ہے یہ یاد مبارکہ مومن عالف رعون کی زبانی ہاں جی جو باد کے مطابق اس کا نام ہے مؤمن آل فرونون کی زبانی آل فرون کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اس اللہ جل جلال کی طرف جو عزت عزیز ہے اور ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا ہے عزیزلغفار طاقتور ہے اور بہت باشنے والا ہے عزیزلغفار وہ بڑے خوبصورت جملوں میں فرون کو آل فرون کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں خیریواناتوں کو اے آل فرون یہ فرون اور اس کی ملا اس کے قوم جو ہے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس اللہ کی طرف جو صاحب عزت ہے عزیز ہے ہر چیز پر غلبہ اور قدرت رہنے والی ذات ہے طاقتور ذات ہے لیکن ساتھ ہی وہ الغفار بھی ہے بڑا بخشنے والا ہے تم اگر اپنی طاقت پہ غرور کا شکار ہو اور اس کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہاں لہٰذا پلت آپ اس اللہ کی طرف یہ فیرون تمہیں تمہارے لشکر کے اس کے در اس کے عہدوں میں کوئی حصہ نہیں پلٹ تو ابھی بھی وقت ہے میں تمہیں اس بڑا بخش پر غلبہ رکھنے والا لیکن بڑا بچنے والا بڑا مہربان بلا رج کرم کرنے والا اللہ کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے تم پلٹ آؤ موسا کے پیچھے نہ پڑو بنی سال کے پیچھے نہ بڑھو ان کی تباہی کے نہ سوچو ورنہ اللہ تعالیٰ ایک وقت تمہیں نیست و نابود کر دے گا اس کی دعوت یہی تھا اللہ بخشنے والے اللہ کی طرف آ جاؤ مہربان اللہ تعالیٰ اپنے غلط کاموں کو چھوڑو لیکن اس نے نہیں چھوڑا وہ موسا اور آدمی سال کی طرف ہاں جی اس کی غلط حرکتیں نہیں روکا ان کی تواہی کے سوچتا رہا اور تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لشکر کو دریا نیل میں غرق کر دیا اور اسی دریا نیل کے ذریعے سے موسا اور موسیٰ کی بنی سال کو اللہ نے نجات دلایا ہاں جی انہیں راستہ بنا گیا اور اسی راستے میں اللہ کے دشمنوں کو اس عزیذلبہ رہنے والا اللہ جب اس کے غفار غفاریت سے استفادہ نہیں کرتے اس درگاہ میں نہیں جھٹتا ہے تو اس کا لذیذ جو ہے وہ جلوہ روش ہو جاتا ہے وہ جو ہے اس کے موجیں جو ہے ٹھاٹھے مارتے ہیں اور پھر تباہ و برباد کر دیتے ہیں پھر اس قوم کا جو ہے جب عذاب ال نازل ہو گیا تو اس کا پھر کوئی سننے والا نہیں ہے پھر ان نے کہا دریا میں غرب ہوتے ہوئے ہند عمن تو برب مسا و ہارون ہاں جی میں نے ابو سعال حرک پر ایمان لایا اللہ نے فرمایا عالان اب ایمان لا رہے ہو جبکہ تم عذاب میں غرق ہو رہے تباہ برباد ہو رہے ہو اب تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں ہاں جی تو یہ عزیز الغفار ہے عزین گرانیہ اللہ الغفار بھی ہے اس کی بخشش سے میں فائدہ اٹھائیں تو بہت بھاجنے والا ہے سچ بار تم توبہ توڑو رجوع کرو سچ ہے اللہ پھر بھی بازے گا بار بار بخشے گا ہمیشہ بشے گا لیکن رجوع نہیں کریں گے حق کو جاننے کے باوجود حق کو سمجھنے کے باوجود جیسے پھر کے بارے میں اللہ نے قرآن فرمایا ہاں جی آ... وجہد و بحا وسطی قنطان انہوں نے تورات کی کو انکار کیا مساق کا انکار کیا مساج کا انکار, انکار, انکار کیا جبکہ ان کے دل و شعور نے اس پر یقین کر لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے کتاب آسمانی کتاب ہے ایمان لایا حق جاننے کے بعد حق کو پہچانے کے بعد سمجھنے کے بعد ماں یہ چیز حق ہونے پر یقین ہونے کے پھر ایمان نہیں لانا دنیاوی مفا فوائد کی خاطر تو پھر اللہ پھر اس قوم کو نہیں بھاجتے پھر اللہ کے قہر جو ہے کا ظہور ہو جاتا ہے پھر اس قوم کو اللہ نے استناابد کر دی کیونکہ اب وہ ہدایت اللہ کی نہیں رہا میری دعا اللہ تعالیٰ میں ناصمہ اور حسنہ سے کہ ذرا اللہ کی عنایت مجیدہ کی ذرا سے ناصمہ الحسن اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اس رجوع کریں اس کے سيں مقدس الغفال سے انسان جو ہے استفادہ سے کریں اس کے درگاہ میں جھکيں وہ بخشنے والا ہے توبہ كريں وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بڑا معاف كرنے والا ہے اللہ تعالىٰ ہم سب کے بناؤں کو بس ديں ہميں ہمیشہ طائب رہنے کی توفيق ديں اللہ تعالىٰ کی غفاليت پہ پورا پورا ایمان ساتھ ہی عزيز القحات پر بھی ایمان ركھ کر اپنے ایمان کو اپنے نفس و جو ہے خوف و رضا کے بیچ ميں اعتدال کے راہ پر قائم رہنے کے اللہ تعالی ہم سب کو تمام نے عالم کو توفیق دے دے اور جو گمراہ ہیں ان کو اللہ حداد کرے آمین سلمان